یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ جانور کے پالنے سے بلا ٹل جاتی ہے یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں اس لیے یہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جادو کے اثر میں تو باضابطہ قرآن مجید کے شان نژ جادو کی کاٹ میں ایک موزت ہے جو قرآن مجید کی آخری صورتیں اس کا آدمی ورد کرے تو انشاءاللہ اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا